الى ربها کچھ چہرے اس دن شاداب ہوں گے اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے جو لوگ آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے ہیں قیامت کے دن ان کے چہرے شاداب پر رونق اور پرنور ہوں گے اور جنت اور اس کی بے بہا نعمتوں کو پا کر شاداوں فرح ہوں گے اور انہیں سب سے بڑی نعمت یہ ملے گی کہ ان کا رب ان کے سامنے جلوہ فروز ہوگا جسے دیکھ کر انہیں ایسی خوشی ملے گی جس کی تعبیر الفاظ میں نہیں کی جا سکتی اور جس کے بعد وہ جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے اللہ تعالی ہمیں بھی ان اہل جنت میں شامل کر دے